تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انجو ہم دو نات بچوں کے لیے اسلائی کہانی اور بہت کچھ نام نسیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ پیر کر نہ بھاگو خطاب ہے ایمان والوں سے یا عزو الدینہ آمن اے ایمان والوں تم جانتے ہو کہ موت اور زندگی فتح اور شکست عزت اور ضلعت یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے اور میدان جنگ سے بھاگنا یہ تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا ممکن ہے گھر میں پڑے پڑے اور قلعہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے موت آ اور ممکن ہے کہ میدان جنگ میں بھی موت نہ آئے حضر خالد بن ولید ردی اللہ تعالن جنہیں زبان نب نے سیف اللہ کا لقب کیا اللہ کی تلوار ساری زندگی جہاد میں مصروف رہے شہادت کی تمنا دل میں تھی اتنے زخم لگے کہ پورے جسم میں کوئی جگہ بھی زخم سے خالی نہیں تھی لیکن موت آئی تو بستر پر موت آئی اور اس وقت فرما رہے تھے کہ جہاد و قتال سے اور موت سے ڈرنے والوں کو مجھ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اگر جہاد میں شرکت کا مطلب موت ہوتا تو مجھے یقیناً میدان جنگ میں موت آتی لیکن میں تو موت کی تلاش میں رہا شہادت کی تمنا دل میں رہی مگر میدان جنگ میں قتل ہونا میرے مقدر میں نہ تھا تو آج بستر پر جان جان آفرین کے حوالے کر رہا ہوں جہنم اور جو کوئی مقابلے کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے و بھی اسل اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے اللہ متحر فلیقارن او متحظن علاقی عطم البتہ اگر جنگی تدبیر کے تحت یا اپنے لشکر کے ساتھ جا ملنے کے لیے کوئی بھاگا تو وہ اس وعید اور اس عذاب سے مستثنا ہے میدان جنگ سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبائر بیان فرمائے ان کبائر میں میدان جنگ سے بھاگنے کا بھی ذکر ہے البتہ دو صورتوں میں اللہ نے اجازت دی کہ میدان سے بھاگ سکتے ہو پہلی صورت اللہ متحر صلی اگر جنگی تدبیر کے تحت میدان سے بھاگتے ہو تو یہ جائز ہے इन دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہر تو یہ کیا کہ میں بھاگ رہا ہوں لیکن مقصد تھا راستہ پلٹ کر رخ بدل کر دوبارہ دشمن پر حملہ آور ہونا تو فرمایا کہ اس سورت میں میدان چھوڑنا جائز ہے اور دوسری صورت کہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنا مقصد ہو ایک مجاہد کہیں اکیلا رہ گیا باقی جماعت الگ ہے تو ایسا نہیں کہ اکیلا یہیں کھڑا رہے اس صورت میں اس کے لیے میدان جنگ چھوڑ کر اپنی جماعت کے ساتھ جا کر ملنا یہ جائز ہے دو صورتوں میں اجازت دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی عدل حما وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم میدان جنگ سے بھاگ گئے لیکن بڑے نادم ہوئے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے لیکن حضور کے سامنے نہ جاتے تو کہاں جاتے آپس میں طے کیا کہ اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کر دیتے ہیں پھر جو حضور نے فیصلہ فرمایا اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو فبحا اور اگر آپ نے واپس میدان جنگ میں جانے کا حکم دیا تو واپس چلے جائیں گے بڑے شرمندے سے ہو کر رات بھر سوئے بھی نہیں فجر سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ جا کٹکھٹایا حضور نے پوچھا من القوم کون لوگ ہو خود ہی کہا بڑی ندامت کے ساتھ نحن الفرارون ہم میدان سے بھاگنے والے لوگ ہیں میدان سے بھاگ کر آ گئے ہیں ہم سے یہ جرم ہو گیا یا رسول اللہ یہ غلطی ہو گئی قربان دو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی پر ذرا نوازی پر حوصلہ افزائی پر اپنے ساتھیوں کی سرپرستی پر کہ آپ نے ان کو کسی قسم کی لان نہیں کی ملامت نہیں کی اور غلطی پر ڈانٹا نہیں بلکہ حضور نے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرمایا لا بل عکارون انہوں نے کہا تھا نحن الفرارون حضور نے فرمایا ان تم تم بھاگنے والے نہیں ہو تم پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو تم اس لیے نہیں بھاگے کہ ہمیشہ کے لیے جہاد سے جان چھڑا لو بلکہ تم تو اس لیے آئے ہو تاکہ دوبارہ سنبھل کر اور منظم ہو کر دشمن پر حملہ کیا جائے اور فرمایا ان کا دل بڑھانے کے لیے انا فیعتکم میں تمہاری کمک ہوں میں تمہاری جماعت ہوں میں تمہارا لشکر ہوں اور آگے عجیب بات فرمائی فرمائیت المسلمین میں صرف تمہاری کمک نہیں ہوں میں ساری مسلمان جماعت کی کمک اور لشکر ہوں تو ان کے حوصلوں کو توڑنے کی بجائے حضور نے ان کے حوصلے کو بڑھا دیا تم تو پلٹ کر آئے ہو تم تدبیر کے لیے آئے ہو اور یہ بھی بتا دیا کہ بعض اوقات میدان چھوڑنا بھی بڑھتا ہے فرق ہے ان دونوں افراد اور دونوں لشکروں کی سوچ میں جو صرف زندگی کی محبت میں اور موت سے ڈر کر بھاگیں اور جو اس لیے میدان کو چھوڑیں تاکہ کسی دوسری تدبیر سے اور کسی دوسری جانب سے اور کوئی دوسری چال چل کر دشمن پر حملہ کیا جائے دونوں میں بہت فرق ہے تو بھائی یہ تھا اس وقت جب تک غزوہ بدر ہوا اور یہ آیات غزوہ بدر کے بارے میں ہیں اس وقت تک حکم یہ تھا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے شہید ہو جاؤ مگر میدان نہیں چھوڑو پھر اللہ پاک نے اس میں تخفیف فرما دی چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر, میں اسی سورت کی آیت نمبر میں اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ ضوف آ ہے کچھ کمزوری آ یہ خطاب کن سے ہے صحاب اکرام سے خطاب ہے اللہ فرمانے اب تخفیف کر دی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ زوف اور کمزوری آ گئی ہے ظاہر ہے کہ وہ جوش جذبہ جو ابتدا میں تھا وہ بعد میں تو باقی نہیں رہ سکتا تھا مکی زندگی کے ستائے ہوئے ظلم کو سہے ہوئے تو جو دشمن کے ساتھ ٹکر لینے کا جو اس وقت جوش تھا بعد میں جب حالات نارمل ہو گئے تو وہ چیز نہیں رہ سکتی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جان لیا کہ تمہارن ضوف آ گیا تو اب میں نے تخفیف کر دی اور وہ کیا اگر تم میں سے سو ہوں تو وہ دو دو سو کا مقابلہ کریں گے ان کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے گویا کہ اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں سے دو گنا ہو تو اس صورت میں میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر دو سو سے بھی دشمن کی تعداد زیادہ ہو تو پھر تو اس صورت میں میدان سے بھاگنے کی اجازت ہے لیکن اگر ڈٹ جائیں صبر کریں جان دے دیں مگر میدان نہ چھوڑے تو انہیں اللہ کی طرف سے زیادہ ادر و ثواب عطا کیا جائے گا چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دشمن کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی لیکن انہوں نے میدان نہیں چھوڑا جنگ موتا میں عجیب ہوا کہ مجاہدین کی تعداد صرف تین ہزار تھی جبکہ مشرقین کی تعداد دو لاکھ تھی تین ہزار کا مقابلہ ہوا ہے دو لاکھ کے ساتھ لیکن میدان نہیں چھوڑا ہے مقابلہ کیا ہے اور بعد کے زمانے کی صحابہ کے بعد کے زمانے کی مثالیں بھی ملتی ہیں مشہور اسلامی سپاہ سالار تارک بن زیاد رحمت اللہ علیہ ترانوے ہجری میں اندلس کے میدان میں صرف سترہ سو مجاہدین تھے اور دشمن کی تعداد ستر ہزار دشمن اپنے ملک میں اپنی سرزمین میں اپنے لوگوں میں اور یہ سترہ سو مجاہدین اجنبی سرزمین میں اجنبی لوگوں میں اجنبی ماحول میں اور طارق بن زیاد نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دریا پار کرنے کے بعد کشتیاں جلا دی تھی اس نے کہا یا تو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور دشمن کا مقابلہ نہیں کرو گے بھاگو گے تو دریا کی طوفانی موجے ہے وہ تمہاری منتظر ہے اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے چنانچہ مسلمان مجاہدین ایسا ڈٹ کر لڑے کہ سترہ سو مجاہدین نے ستر ہزار مشرکوں کو شکست دے دی اور اندلس پر مسلمانوں کے قبضے کی راہ ہموار کر دی تو یہ عرض کیا کہ اللہ نے ہماری کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے اجازت تو دے دی کہ اگر دشمن کی تعداد تم سے دو گنا ہو پھر تو مقابلہ کرو اور دو گنا سے زیادہ ہو تو میدان چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن میں نے ارض کیا کہ اگر اس کے باوجود کسی لشکر والے عظیمت پر عمل کریں اور کئی گنا دشمن کا مقابلہ کریں ڈبلو تو یہ زیادہ بہتر ہے اجر و ثواب کا راستہ ہے یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں ایک چیز ہے افرادی قوت اور دوسرا ہے جنگی ساز و سامان ایک زمانہ تھا کہ جنگ جو ہوتی تھی دست بدست ہوتی تھی تلوار سے جنگ نیزے سے جنگ تیر سے جنگ خنجر سے جنگ اور آج کے زمانے میں میزائلوں سے جنگ جہازوں سے جنگ ٹینکوں سے جنگ اور مختلف قسم کا جنگی ساز و سامان اس سے جنگ تو کیا صرف تعداد ہی کو دیکھا جائے گا یا جنگی ساز و سامان کو بھی دیکھا جائے گا کئی مفسرین ہیں آج کے دور کے جنہوں جن نے جدید حالات کو سامنے رکھ کر یہ رائے دی ہے کہ صرف افرادی قوت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جنگی ساز و سامان کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے اگر تو دشمن کے پاس جنگی ساز و سامان مسلمانوں کے مقابلے میں دو گنا ہو پھر تو مسلمانوں کے لیے میدان چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر فرق بہت زیادہ ہو مسلمانوں کے پاس جو جنگی ساز و سامان ہے وہ دشمن کے مقابلے میں پچاس گنا تو کیا ہوگا دس گنا بھی نہیں ہے تو اس صورت میں میدان چھوڑنے کی اجازت ہے جنگی ساز و سامان کو بھی دیکھا جائے گا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ دشمن کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان ہے جدید ترین آلات اور ان کے مقابلے میں مسلمان اپنی غفلت کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے دنیا طلبی میں منہمک ہو جانے کی وجہ سے نہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکے نہ جنگی ساز و سامان کی تیاری میں آگے بڑھ سکے قدم قدم پر دشمن کے محتاج ہیں تو اس صورت میں اس جنگی ساز و سامان کے فرق کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا اجازت ہوگی کہ اگر دشمن جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں کئی ای گنا زیادہ ہے تو میدان چھوڑ سکتے ہیں مگر وہی بات جو پہلے عرض کی اگر دشمن کے پاس جنگی ساز و سامان کئی گنا زیادہ ہو میدان چھوڑنے کی اجازت تو ہے لیکن اگر اللہ کے اعتماد پر مسلمان ڈٹ جائیں اور صبر و ثبات سے کام لیں تو ان کو اجر و ثواب سے عطا کیا جائے نوازا جائے گا جا. یہ عظیمت پر عمل کرنے والے شمار ہوں گے جیسا کہ آج افغانستان میں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے عجیب و غریب جنگ میں نے پچھلے دنوں لکھا بھی کہ کم از کم مجھے تو انسانی تاریخ میں ایسی کسی جنگ کا پتہ نہیں چلتا بلکہ اسلامی تاریخ میں بھی صحابہ کرام کو نکال کر اور چند مثالیں ان کو ہٹا کر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنا فرق ہو دو فریقوں کے درمیان ایک طرف بیالیس کے قریب ملکوں کی افواج اور ہر قسم کا ساز و سامان اور اسلحہ ان کی صرف جو جسم پر وردی اور دوسرا کھانے پینے کا سامان اور اسلحہ ہوتا ہے شاید اگر مبالغہ نہ کروں تو ایک ایک فوجی کے جسم پر لاکھوں روپے کا سامان لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ لڑ رہے ہیں میں نے اپنے کالم کا عنوان بھی قائم کیا تھا چیتڑوں والے پھٹے پرانے کپڑوں والے اور پرانا اسلحہ لے کر ایمانی جذبات کے بل پر اللہ کے بھروسے پر تو اگر ایسے لوگ ہوں ایسے اصحاب ایمان ارباب استقامت اور ارباب عظیمت عظیمت پر عمل کرنے والے کہ ہم اگرچہ بہت کم ہیں لیکن پھر بھی مقابلہ کریں گے تو یقیناً ایسے لوگ قابل قدر ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو اجر و ثواب سے ضرور نوازا جائے گا تو فرمایا کہ جو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یقینی بات ہے کہ آج عالم اسلام کے حکمرانوں نے یہود و حنود کے مقابلے میں پسپائی کا راستہ اختیار کیا فرار کا راستہ اختیار کیا ذلت کا راستہ اختیار کیا مداحنت کا راستہ اختیار کیا ترک جہاد کا راستہ اختیار کیا چنانچہ وہ اللہ کے غضب اور دنیاوی ذلت کے حقدار نظر آتے ہیں دنیا بھر میں ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے تو آخرت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا مگر دنیا میں بھی ہم ذلیل ہو کر رہ گئے کافروں کے مقابلے میں مداہنت کا راستہ اختیار کر کے فلم تخت قطل اللہ, یب اللہ فرماتے اے مسلمانوں تم نے دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا مما رمیتا عز ریتا اور اے میرے نبی آپ نے ریت کی مٹھی نہیں پھینکی جبکہ پھینکی بلکہ اللہ نے وہ مٹھی پھینکی تھی اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے بدر کے میدان میں جب جنگ کا میدان گرم ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہزاری کے ساتھ مصروف دعا تھے جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ریت کی ایک مٹھی دشمن کی طرف پھینکی ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریت کی مٹھی پر کچھ پڑا اور پڑھ کر دشمن کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ شاہت الوجو اللہ نے دشمنوں کے چہروں کو زلیل و رسوا کر دیا وہ ریت کی ایک مٹھی اور مقابلے میں ایک ہزار کا لشکر تو اللہ پاک نے ہر مشرق کی آنکھ میں اس کے ذرات کو پہنچا دیا اور یہیں سے ان کی پسپائی اور شکست کا آغاز ہو گیا یہاں اللہ پاک خطاب کر کے فرما رہے پہلے خطاب کرتے ہیں ایمان والوں سے اور پھر خطاب کرتے ہیں اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اے مسلمانوں جب تم مشرقین کو قتل کر رہے تھے تو تم نہیں قتل کر رہے تھے حقیقت میں اللہ قتل کر رہا تھا اللہ اکبر تم قتل کر رہے تھے لیکن تم نہیں بلکہ اللہ قتل کر رہا تھا ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے کسی کارنامے کو بھی اور کسی عمل کو بھی اپنی طرف منسوب نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف منسوب کرے میں کیا ہوں جو مجھ سے کچھ ہوگا جو کچھ ہوا وہ اللہ کے کرم سے ہوا اور فرما کے مما رمیتا از رمیتا نبی آپ نے ریت کی مٹھی نہیں پھینکی جبکہ پھینکی ساتھ یہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی بلکہ وہ مٹھی اللہ نے پھینکی تھی حقیقت آپ نے نہیں پھینکی اور سورتن آپ نے پھینکی سورتن تو آپ ہی کا ہاتھ تھا لیکن حقیقت اللہ کا ہاتھ ایک بات تو یہ ہے وہ جو کہا گیا ہے خدا کا ہاتھ بندہ مومن کا ہاتھ بندہ مومن کا ہاتھ جو ہے یہ حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے بعض اللہ کے بندے ایسے فنا فل ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو اپنی مرضیات کو اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی اللہ کی چاہت میں ایسا فنا کر دیتے ہیں اور اللہ کے اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے پھر میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں میں ان کا کان بن جاتا ہوں میں ان کی زبان بن جاتا ہوں میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں ان کا پاؤں بن جاتا ہوں, بن جاتا ہوں اللہ اکبر یعنی ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ان کا بولنا اللہ کا بولنا ان کا سننا اللہ کے لیے سننا ان کا پکڑنا ان کا پھینکنا ان کا مارنا یہ اللہ کا مارنا ان کا چلنا اللہ کا چلنا اللہ کے لیے چلنا اللہ کی رضا کے لیے چلنا تو ایک چیز تو یہ ہے جب عام بندہ مومن جو بندہ مومن ہے وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تو یقینا یہ مقام حاصل تھا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ بندہ مومن کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا میرے حبیب آپ نہیں پھینک رہے تھے جبکہ پھینک رہے تھے بلکہ اللہ پھینک رہا تھا آپ کا پھینکنا یہ حقیقت میں میرا پھینکنا اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ بظاہر تو آپ پھینک رہے تھے لیکن حقیقت میں اللہ پھینک رہا تھا اس لیے کہ انسان کے بس میں تو نہیں ایک مٹھی ریت کو ایک ہزار کے لشکر کی آنکھوں میں پہنچا دینا تو بظاہر تو آپ نے پھینکا لیکن حقیقت میں اللہ نے پھینکا اور ان کی آنکھوں تک اس کو پہنچا دیا بلی اوبلی المنی بلا الحسنا اور اس لیے بھی کیا تاکہ اللہ ایمان والوں کو اچھے طریقے سے آزمائے اللہ کا آزمانا کبھی عطا سے ہوتا ہے کبھی محرومی سے ہوتا ہے کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے کبھی اللہ فتح دے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ شکست سے آزماتا ہے کسی کو امیر بنا کر اور کسی کو غریب بنا کر کسی کو صحت دے کر اور کسی کو بیمار کر کے اللہ آزماتا ہے بلکہ حقیقت یہ بھائیو غریبی سے بڑی آزمائش امیری ہے بہت سے لوگ ہیں غریبی میں تو پھر بھی آجی توازو رہتی ہے لیکن امیری میں بہت سے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تکبر آ جاتا ہے شکست میں تو پھر بھی گردن اللہ کے سامنے جھکتی ہے لیکن فتح کی صورت میں بہت سے لوگ نعرے لگانے لگتے ہیں اور اپنی طرف فتح کو منسوب کرنے لگتے ہیں